حدیث سے پاک کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کیونکہ تمہارا درود پڑنا قیامت کے روز نور ہوگا محمد وسلم الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم اسلامی زندگی کے سلسلے میں حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی اور اپنی زندگیوں کو شریعت متحرہ کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ کل بھی اناؤنس کیا تھا کہ آج کا ہمارا موضوع مہمان نوازی ضیافت اس کی سنتیں اور آداب سے متعلق ہوگا کھانے سے متعلق کچھ مدنی پھول کل ہم نے سنے تھے اب چونکہ ضیافت اور کھانے کا ایک گہرا تعلق ہے اس وجہ سے آج جو ہے اس موضوع کو ہم نے چوائس کیا ہے اسلامی زندگی کے اندر ایک اہم ترین پہلو ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے یا ہم کسی کے ہاں مہمان بن کر جاتے ہیں تو شریعت نے ہماری مہمان نوازی کے حوالے سے بھی بہت رہنمائی فرمائی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ فقط چند باتیں نہیں بلکہ یوں سمجھیے کہ مہمان کے آداب اسی طرح میزبان کے آداب دونوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اور خود ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں صحابہ کرام کا حاضر ہونا اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا صحابہ کرام کی دعوت پر ان کے گھر پر تشریف لے کر جانا ان کو نوازنا اس کی بکثرت روایات ہمیں پڑھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں جیسا کہ ایک روایت میں پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ وجل اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے اس کی عزت افزائی کرے اور جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایزا نہ دے تکلیف نہ دے اور جو شخص اللہ وجل اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلی بات بولے اچھی بات بولے یا چپ رہے اور ایک روایت ہے کہ جو شخص اللہ زبل اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ سلائے رحمی کرے تو دیکھیے کتنی وضاحت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہمان کا اکرام کرنے کا ارشاد فرمایا اور وہ جو زمانہ تھا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بالخصوص عرب جو ہے جن کے اندر بہت زیادہ برائیاں عام تھیں لیکن ان کی جو چند خصوصیات بیان کی جاتی ہیں جیسے کہ شجاعت بیان کی جاتی ہے اسی میں سے ایک جو ہے وہ اربوں میں اس زمانے میں بھی مہمان کا اکرام کرنا یہ بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا کام ہو ایک فطرت کے مطابق عمل ہو جس کو لوگ بھی پسند کرتے ہوں اور شریعت مطالعہ میں اس کے آداب کو بیان نہ کیا جائے یقیناً اس بارے میں بھی ہماری بہت زیادہ رہنمائی کی گئی ہے ان نگرانی شورا سے بھی مدنی پھول حاصل کریں گے سنتیں اور آداب مہمان نوازی سے متعلق ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے لیکن آپ کو بھی ہم نہیں بھولا کرتے آپ کا انٹریکشن آپ کا شیئر جو ہے ہمارے ساتھ رہا کرتا ہے بطور کال آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اسکرین پر نمبر جو ہے وہ آپ کو دکھائے جاتے رہیں گے وقتاً فوقتاً ابھی ہاتھوں ہاتھ ہمارے موضوع سے متعلق آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کوئی مدنی پھول کے بارے میں وضاحت چاہتے ہیں تو ضرور کال کیجیے انشاءاللہ عزوجل آپ کے کالز کو بھی ہم ضرور اپنے سلسلے کی زینت بنائیں گے اور آپ کی جو ہے وہ گفتگو بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل رہے گی اول تاخیر ان ہمارے ساتھ رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا اور حاصل کرنے کا موقع ملے گا مہمان نوازی کا آج ہمارا موضوع ہے اور ایک بہت بڑا یوں سمجھیے کہ اسلامی زندگی کا ایک شعبہ ہے ویسے تو ہر انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے لیکن اسلامک پوائنٹ او ویو سے جیسے کہ ایک روایت بھی میں نے پیش کی کیا فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی کسی کے ہاں جانا کسی کے ہاں سے کسی کے یہاں سے مہمان کا آنا تو اس کے بارے میں ہم ہمیں کن بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے الحمد اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے ابتدائی حدیث مبارکہ بیان کی جس کا ابتدائی حصہ مہمان کا احترام کرنے سے متعلق ہے اس حدیث پاک میں جہاں مہمان کے احترام اکرام کے حوالے سے جو سراحت آئی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے ساتھ خدا پیشانی سے ملے جی اور یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں نے اس حدیث سے پاک کے پیش نظہ ہاتھ بھی دھلائی جی جی ہاتھ دھلانا اور مختلف کھانے کی غذائیں کا انتظام کرنا حتا کے اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرنا یہ سب اس سے پاک کے تحت ہمارے شارحین نے لکھا ہے البتہ یہ کہ ضیافت ضعیف بویف مائل ہونا اسلام دعوت کے بارے میں جو کھانا کھانے آ رہا ہے اس کے بارے میں جو کھانا کھلا رہا اس کے بارے میں کیا کھلایا جا رہا ہے اس کے بارے میں کیسے کھلایا جا رہا ہے اس کے بارے میں آنے جانے کے بارے میں ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کر ہی رہا ہے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں اس وقت ہمارے ساتھ اگر میں ایک مبالغہ کروں ایسے ہی تصور کروں کہ ہمارے لاکھوں لاکھ اس وقت عشقان رسول مدنی چینل پر ہمارے ساتھ ہوں گے تو پہلے سوال میں یہ اٹھاؤں گا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ بطور مہمان بن کے جانا یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک حصہ رہا آپ کے گھروں پر مہمانوں کا آنا یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک حصہ رہا ہے اور جی جی کنٹینیو ہوگا بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کئی ایسی جگہوں پر آپ بیٹھ کر مدنی چینل دیکھ رہے ہوں جہاں آپ بتو مہمان افطاری کے لیے آئے ہوئے ہے نا بجا فرمایا یا تو آپ گئے ہوں گے یا تو آپ میزبان ہوں گے یا وہیں بیٹھ کے آپ مہمان ہوں گے مہمان ہوں گے کیونکہ شہری میں تو عموماً دعوت ہوتی نہیں ہے جی نہیں دعوت ہوتی, ہوتی افطار افطار کے وقت شہری میں کون آئے گا کھانے کے لیے تو اب ہماری زندگی کا یہ ایک حصہ ہے یا تو ہم میزبان بنتے ہیں یا مہمان بنتے ہیں سوال میں یہ اٹھانا چاہ رہا تھا میرے مدنی چینل کے تمام ناظرین کے لیے کیا ہم نے اب تک کی اپنی زندگی میں بینگا مسلم کیا ہم نے اس بات کا مطالعہ کیا یا کیا ہم نے کوئی صحیح سنی عالم سے, سے بیٹھ کر اس موضوع کے متعلق کوئی سمجھنے کی کوشش کی کہ مہمان جب میں بننے جا رہا ہوں تو می، میرے لیے کوئی اصول اسلام بیان کر رہا ہے یعنی yani ہم ایسا لگ رہا ہے یا میں اگر میزبان ہوں میرے گھر مہمان آ رہے ہیں تو مہمان نوازی کے لیے فور ایگزامپل اسلامی بہنیں فون کرتی ہیں بعض اوقات اپنے دوستوں کے یا رشتے دار کے ہمارے یہاں فلاں مہمان آ رہے ہیں فلاں ڈش آپ نے پکائی تھی کیسے پکائی تھی صحیح ٹھیک ہے بالکل اچھا کوئی اور معزز مہمان آ رہا ہے تو ہم کسی کو فون کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یار یہ آ رہے ہیں یہ کیا پسند کرتے ہیں عموماً ہمارے ہاں پسند کا پوچھا جاتا ہے کہ یا فون کر کے پوچھیں گے آپ کو کیا پسند ہم آپ کے لیے بنا دیں اچھی بات ہے مہمان کو اس کی پسند کا کھانا کھلائیں گے تو انشاءاللہ شاء اس کی برکتیں خود ہی آپ محسوس کریں گے لیکن کیا آپ نے کسی شریعت کو جاننے والے سے یہ پوچھا کہ میں کسی کا مہمان بن کر جا رہا ہوں تو شریعت میری کیا باؤنڈریز بیان کرتی ہے میری کیا مطلب کہ مجھے کیا احتیاط کرنی چاہیے اگر میں کسی کے یا بطور مہمان بن کے جاؤں ضرورت محسوس نہیں ہوتی نا ضرورت محسوس یہ نہیں ہوتی کہ ہمارے یہاں بس یہ دو چار موٹی موٹی باتیں جا رہے ہیں وہ تو سنیں گے تو پتا چلے گا نا ہمارے دو چار موٹی موٹی باتیں بچے کو سکھا دی جاتی ہے بیٹا دیکھو بچپن سے سکھاتے بیٹا دیکھو اس کے گھر پہ جا رہے ہیں کسی چیز کو چھیڑنا مت بیٹا کی جگہ بیٹھے رہنا دیکھو بیٹا یہاں نہیں جانا دیکھو بیٹا وہاں نہیں, نہیں, نہیں, نہیں پتا میں ساری कोई دعوت نہیں،, نہیں،, نہیں،, نہیں دے گا کہ یار آئے گا تو کوئی نہ کوئی برتن توڑ کے چلا جائے گا صحیح <coughs> تو ہم یوں مطلب اپنے بچوں کو اس طرح کے के موٹے موٹے باز محنت ہے یہ بھی محنت سے सिखाते ہیں जैसे کہ عموماً بچی کو سکھاتے تھے جب शादी होती है कि حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے بعد کسی کو سدا کرنا جائز ہوتا تو حکم ہوتا کہ شوہر کو سدا کرے تو بیٹی شوہر کے بڑے حقوق ہیں جی روایت ایک بیان کی شوہر کے بڑے حقوق ہیں مگر وہ شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں کب کس حق کو ادا کرنا ہے کہاں پر چپ رہنا ہے کہاں پر تفہیم کرنی ہے کہاں کیا کرنا ہے یہ ساری ڈیٹیلز نہ ہمیں پتا نہ ہم نے دی صحیح از سیم یہاں ہے کہ جو دو چار موٹی موٹی ہمیں مطلب کہ تفصیلات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا کیا ہمارے نزدیک مطالعہ کیا مطالعہ نہیں کیا مطالعہ نہیں اصل پرابلم یہ ہے جو ہم اس سلسلے سے میں فائدہ اٹھا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی کے تمام شعبوں کو آپ سوچیے صحیح آپ یقین مان لیجئے ہم زندگی میں جو کام کرنے جا رہے ہیں نا اس معاملے میں شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے یس کہتی ہے نو کہتی ہے اور کرنے کا طریقہ بھی بیان کرتی ہے نہیں کرنا تو نہ کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے اس کو کس طرح سے رکا جائے صحیح. ہر چیز ہماری شریعت میں موجود ہے یہ دین کامل و اکمل ہے زندگی گزارنے کے تمام تر پہلو کا ہماری شریعت بیان کرتی ہے اور اس میں بالخصوص ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی ذات مبارک اللہ. ہے صاحبۂ کرام علیہ الدوان کی ذات مبارک ہے کہ انہوں نے کس معاملے میں کیا انداز اختیار کیا جی خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہدایت کے طور پر امت کے آگے پیش کیا کہ یہ ان کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گا بے بڑی بڑی جی جی پوری پوری کتابیں ہمارے علماء نے بزرگان دین نے تحریر فرمائی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے اعمال پر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے افعال پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن معاشرت پر اور بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ علماء کے نے اس کو بیان کیا ہے اور اب بجا فرما رہے ہیں کہ بیان تو سب کچھ ہے لیکن ہم اس کو محسوس کریں گے یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے ]نے سکول ہم, ہم, کی چیز ہم نے اسکول جی کالج یونیورسٹی میں کوئی ایک آدھ بطور امتحان جی پاس جی ہونے کے لیے کوئی ایک آدھ ایسا سبق پڑھ لیا ہو تو گیسٹ کیا ہوتا ہے اور مہمان نوازی کیا ہوتی ہے یہ ہم نے پڑھ لیا مگر قرآن اس معاملے میں کیا کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کیسی تھی وہ کس طرح میزبان بنتے تھے قرآن ان کی تعریف کی ہے بطور میزبان کہ جیسے میزبان تھے اور دور دور جا کر مہمانوں کو تلاش کرنا ان کے لیے مطلب کہ گوشت پیش کرنا خصوصیات میں کے گائے کا گوشت جی جو اس نیت کے ساتھ گائے کا گوشت کھائے گا ابراہم علیہ السلام کو پسند تھا اس کو گائے کا گوشت کھانے میں مزید ثواب ملے گا ثابت ملے گا ایسا آگے بڑھنے سے پہلے میں چار کالز کا مجھے بتایا تو ہو سکتا ہے کہ ان کالز میں سے وہ کوشچنس ہوں کہ جو ہمارے اس سے متعلق بھی ہو جائیں آپ کی اجازت ہو تو شامل چاروں لے لیتے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نران شورا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مہمان جو ہے وہ صرف تین دن کے لیے ہوتا ہے اگر ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو صرف تین دن تک وہ مہمان نوازی کرے یا ہم اس کے مہمان رہتے ہیں چوہتری دن کہا جاتا ہے مہمان نوازی ختم ہو جاتی ہے بلکہ وہ مہمان نہیں رہتا بلکہ والے جان بن جاتا ہے برائے مہربانی ہماری رہنمائی فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دکھی ہی لگتے ہیں نیکسٹ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اکرم تاری ہے اکاڑا کے شہر حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں گانا شہرا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور مہمان جب بندہ کسی کے طرف جاتا ہے تو شرن کتنے دن کتنے دن شریعت پہ کہ بندہ مہمان بن سکتا ہے اس کی کوئی حد ہے اور دوسرا یہ حضور کہ مہمان جب آتا ہے تو بعض اوقات آج کل کا یہ رواج بن چکا ہے کہ فون کر کے بتاتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں مہمان یعنی فون کر دیتے تو اس وقت میزبان پوچھتا ہے کہ آپ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے اس طرح پوچھنا کیسا کے بارے میں جواب سنا دیجیے جزاک اللہ علیکم وبر وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی نیکسٹ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد مظفر اطاری بجرا والا سے بات کر رہا ہوں ہمارا سوال یہ ہے کہ گھروں میں مہمان آتے ہیں مہمان کموں پہ آٹھ آٹھ دس دن پندرہ آتے ہیں لیکن اہل خانہ کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ دس دن یا پندرہ دن مہمان کا کھانا چھوڑ کر سکے تو کیا وہ سوچنے میں مہمان کو کس طرح وہ واپسی جانے کی ترقی بتائی جائے انشاءاللہ آپ نے کہا نا یہ سب کے نہ کرنے کا بھی طریقہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے تو نے بھی پوچھ لیا ہے آخری کال دے دیجیے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد عرفان اختاری باب المین کا کی بارگاہ میں ہے مہمان آتے ہیں ہم خیر خواہ کرتے ہیں چاہے وہ ہماری جیت میں پیسہ ہو یا نہ ہو ایسا کرنا ہمارے لیے کہتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکہ سر چار سوال ہیں اور پہلے تین کا تو مفہوم ملتا جلتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے کتابوں میں پڑھتا رہا ہوں کہ اتنے اتنے ایام تک مہمان لیکن اس کا اتنا زیادہ پریکٹیکل نہیں رہا اور یہ ایک حیرت کن بات ہے کہ اس, اس قدر اس عنوان پر کالز کا آنا ایسا شاید لگتا ہے کہ لوگوں نے مہمان بننے کا کوئی رواج نکالا ہوا جی نہیں جی جی جی جی ہے مہنگائی بہت ہے مہمان بن کے رہے جا تو اگر کسی کے مطلب کہ پچیس پچاس جاننے والے ہیں تو کوئی فاصلہ نہیں ہے صحیح وہ سارے ایام نکل جائیں گے مہمان نوازی تین دن ہی ہے بلکہ یہاں تک میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک دن پہلا دن جو ہے اس میں عمدہ انتظام کرے عمدہ انتظام کرے پر تکلس تکلف انتظام کرے مہمان ہے اور دو دن درمیانہ اس کے بعد دعوت نہیں ہے اس کے بعد صدقہ ہے مطلب وہ مہمان واقعی تین دن ہے اس کے بعد مہمان کو اصل میں یہاں پرابلم یہ ہے کہ اب میں میزبان کو سمجھانے کے بجائے میں, سا... میں سب کو سمجھاتا ہوں سب کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, ہوں میزبان بھی کبھی مہمان بنتا ہے کہ کسی کے یہاں بھی بوجھ نہ بنے آپ کو وہ بعض اوقات کہتے بھی ہیں لیکن بادل ناخواستہ بعض اوقات کہنا بھی پڑتا ہے کہ بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے یہ... اگر یہ بھی کتاب لکھا ہے اگر کوئی کسی کے رہنے سے خوش ہے تو اب اس کے وہاں پر قیام کرنے میں کوئی حرج نہیں واقعی نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کے گھر پر آپ کے پیر صاحب آ جاتے ہیں ایک بہت اچھے عالم صاحب آ جاتے ہیں خدمت بھی کر رہے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں ایک عالم صاحب ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ شہر میں آئیں مہینہ رہیں گے پندرہ دن رہیں گے بارہ دن رہیں گے میرے گھر پر رہیں یہ رہیں وہ رہیں تو اس میں مطلب کہ ایک آپ کی اپنی دلچسپی بھی ہے اور آدمی پھر جب جب ایفورڈ کر سکتا ہے تبھی تب وہ خواہش کا بھی اظہار کر رہا ہے کہ یہ رہیں مگر اس میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے جو بھی میں نے جو علیم صاحب کی ہو بزرگوں کی ہو بڑے لوگوں کی جو مثال دی اس میں بندہ اخلاق کہاں سے لائے گا عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بڑا آدمی ہمارے گھر میں رکتا ہے نا تو چاروں طرف رش لگتا ہے وہ لوگ تعریف بہت کرتے ہیں ہم خود بھی تو بتاتے ہیں کہ ہار آپ کے گھر پہ آپ کے گھر پہ آپ کے گھر پہ اب وہ قرضہ لے کر اس لے کر یہ لے کر مہمان نواز سب کی کرتے وہ حضرت سے جو ملنے کے لیے آئیں گے تو ان کی بھی ضیافت کرتا رہے گا چائے پانی بسکٹ وغیرہ کا انتظام کرے گا جی وزن پڑے گا اگر یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کر جائے صرف ثواب کمانے کے لیے کر جائے تو کیا بات ہے مدینے کی صحیح مگر ایسا مخلص میزبان آئے تو آئے روایتی میں بھی ہے نا سر تفاخر کے ساتھ جو دعوت ہو تو اس کو ناجائز قرار اس کرا جانے کا بھی منع ہے جی اگر دعوت دیکھیے یہاں سر ہم تو نہیں کسی پر حکم نہیں لگائیں گے دل سے غور کریں گے مطلب کہ وہ دعوت تفاخر کے لیے یعنی تکبر کے طور پر کر رہا ہے حب جا کے مطلب واچ آنے کے لیے کر رہا ہے یا کس کے لیے کر رہا ہے ان تمام چیزوں کو غور کرنے کی تو ہر ایک کو حاجت ہے حضرت ردی اللہ تعالیٰ کی دعوت تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہمان لے کر اپنے گھر مہمان اپنے گھر لے کر گئے اور آتے ہی اپنی بچوں کی امی حضرت ام سلیم یا امیر سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ان سے ارشاد فرمایا کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ پوزیشن ہے تو پہلے تو بچوں کو سلایا ڈھیلا پسلا کر بچوں کو سلا دیا بچوں کو سلانے کے بعد پھر ترکیب یہ بنی کہ کھانا رکھ دینا کہ کھانا تھا ہی اتنا کہ مہمان کھاتے یا یہ کھاتے کھانا رکھ دینا اور بتی کے اس پہ چراغ بجھا دینا درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا جب چراغ بجھ جائے گا تو اندھیرا ہو جائے گا تو ہم بیٹھ کے بھی منہ چلاتے رہیں رہی گے جیسے کہ گویا کی آواز آ رہی ہو اور تو مہمان کو لگے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں اس سے مہمان بیچارے کھا لیں گے اللہ تعالیٰ ایسی مہمان آوازی ہوئی یہاں تک روایت کتابوں پڑھا کے جب یہ بار کا سارا سر اللہ علیہ وسلم میں جب یہ بات پہنچی آپ نے فرمایا کہ تمہاری رات کی دعوت اللہ کو پسند آئی بڑی پسند آئی تو اب مطلب یہ کہ مہمان جو ہے نا یہ آتا ہے اپنا رسک لے کر آتا ہے اور میزبان کے گنا لے کے جاتا ہے تو یوں میزبانی کے حوالے سے اگر مشقت و ہیں تکلیف آتی ہے بعض اوقات میزبان تکلیف میں آتا ہے مگر مہمان آ گیا ہے تو اب مہمان کا احترام کریں مہمان کا اکرام کریں اور اس کے لیے جو اللہ نے آپ کو وصقت دی ہے جو ہو سکتا ہے آپ اس کے لیے میکسیمم کریں اور اس کو خوش کر کے بھیجنے کی کوشش کریں یہ ضرور ارض کروں گا تمام ہی بندی چلے کے ناظرین سے ہر ایک سے عرض کروں گا کہ کسی کے یہاں بھی بوجھ نہ بنے پتا کیسے چلے اب یہ بھی ہے نا مثال ہے میں گیا ہوں تو وہ تو بچارہ ہنسی رہا ہے مسکرا رہا ہے جناب جناب کر کے پیش آ رہا ہے وہ اندر جا کے بولتا ہوگا کب چلے جائیں گے اب چلے جائیں گے چلے اب منہ منہ بگاڑے گا تو بد اخلاقی کہلائے گی نا مطلب یہاں پر ہمیں اپنے ہی اخلاق درست کرنے پڑیں گے صحیح کہ اب ایسی کیفیت آپ محسوس کریں چلو آپ ہی کی بات میں رکھ لیتا ہوں ایسی کیفیت آپ جب محسوس کریں کہ یار لگتا ہے کہ اب اس پر بوجھ بن گئے ہو تب جانا یہ کتنا عجیب ہے हुँ. مطلب یہ کہتے ہیں کہ پیاس باقی اور بندہ چلا جائے یعنی اگلا چاٹک وہ مطلب اگلا کو مطلب ناراض تو نہیں نا ہو جائے گا آپ چلے جاؤ گے تو سے تو بند نہیں کراض میرا مہمان تھا میں نے سوچ لینا چاہیے آئندہ کے لیے جگہ رہتی ہے عموماً لوگ ٹائم مانگتے ہیں اب بعض کی مزاج ایسا ہوتا ہے ٹائم مانگتے ہیں بیٹھتے ہیں اور پھر گھنٹوں بیٹھتے ہیں hmm. اچھا اب آ کر کوئی بیٹھے گا تو اس کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے وہ دوبارہ منٹ مانگی تھی اب تو بارہ منٹ ہوگا اب چلے جائیے اب وہ بیٹھیں گے تو موسو چلتا رہے گا چلتا رہے گا اور رات نکل جائے گی دو گھنٹے نکل جائے گا تین گھنٹے نکل جائیں گے اب جب وہ آئندہ وقت مانگے گا نا تو وقت دینے والا سوچے گا کہ یار آئے گا تو یہ گھنٹہ مطلب ذاتی مشاہدے بالکل, اور جب یہ پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ آئے گا یہ خود بھی اس کو خود ہی لمبی نہیں کرنی ہوتی یہ خود ہی مصروف آدمی ہے اگر اس نے بارہ منٹ کہیے تو یہ میرا خیال ہے سات آٹھ منٹ میں چلا جائے گا صحیح تو ایسے لوگوں سے ملنا بات کرنا آسان ہوتا ہے وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں اپنے وقت کی خود بھی قدر جانتے ہیں اور اوروں کے وقت کی قدر کو بھی یہ محسوس کرتے ہیں جی. تو اسی طرح آپ غور کیجیے کہ جو آتا ہو اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ وزن نہیں بنے گا تو ایسے کہ آنے سے میزبان کے دل میں بھی مسرت پیدا ہوتی ہے صحیح تو ہمیشہ یہی ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی ہستی کوئی ایسی شخصیت آتی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسقد دی ہے اور آپ اس کو بہت دنوں تک اپنے گھر میں یا اس طرح کی ان کی مہمان نوازی یا دعوت یا کھلانے پلانے کا انتظام کر سکتے ہیں تو حصول ثواب کے لیے کریں تو جتنا کریں گے اتنا ثواب ملے گا لیکن, لیکن, بس, لیکن بس وہ رضا کے ساتھ اور دل مطلب ایک دل جمعی کے ساتھ کرنا چاہیے صحیح میرا خلش ہے چاروں کال اس میں آجا. چاروں کا جواب ہو گیا بس وہ ایک تھا کہ فون کر کے پوچھ لینا کہ آپ کیا خلاگے ماشاء اللہ مطلب کہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ ہم آپ کے یہاں آ رہے ہیں بلکہ تھوڑا سا ترکیب یہ بنانی چاہیے کہ ڈائریکٹ دھمک کر نہیں مطلب نہیں ہم آ رہے ہیں تھوڑا سا فون کر کے تھوڑا ماحول دیکھ لینا چاہیے مثال کے طور پر آپ آپ تیار ہیں کو میں تیار ہوں کہ مجھے آپ کے یہاں آنا ہے گھر والوں کو لے کر آنا ہے جی کیا ہے سب ٹھیک ہے جی ہے نا گھر میں تو آپ کہیں گے گھر میں گھر میں تو فون گھر کا فون اٹھا جی جی بس ہم نکل ہی رہتے میں کہا چلے آپ کے چکر لگا اب تیار لے بچے تیار تھے اور آپ گھر میں کہہ چکے تھے نیچے, نی... आ... نیچے اترے میں بھی آ رہا ہوں فون اٹینڈ کر لو اب آپ سیدھے سے آواز ہے اوپر آ جاؤ صحیح اب گھر والوں کو مو اتنا ہو جائے گا بڑی مشکل سے آپ ان کو لے کر نکلے ہو گے تو وہ دعوت ہی ہوگی صحیح دعوت آپ کو بھی ہوگی اب آپ مرحبت کی وجہ سے مجھے بھی نہ کہہ سکے تو بات کچھ اس انداز سے کرنی چاہیے کہ پوچھنا بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ کو کہیں جانا تو نہیں ہے صحیح بات اس करनी चाहिए کرنی چاہیے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ مطلب کہ ہے ایسی پوزیشن تو اگر آپ مطلب تو یوں اجازت والا اور ایسا ہو کہ وہ ہو جائے گا جا جی. اب جائیں گے تو اس کے اوپر تھوڑا سا اس پہ وزن نہیں پڑے گا جی. اور خوشی ہوگی جی. بالکل سمجھ تو है. اس طرح چلا جائے اور پھر وہ خود بخود بتاو یہ تو ایک آپس کی اپنائی ہوتی ہے کہ اچھا اچھا آئے آئے آئے آئے آئے, آئے ماشاء اللہ ارے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے اچھا آپ جی بتا دیں کیا کھا گے جلدی بتا دے بس میں جلدی تیاری کروا رہا ہوں میں منگوا رہا ہوں یا اس طرح کر کے کوئی جی تو خوشی کی بات شاء اللہ اپنا سامنے سے مہنگی فرمائش نہیں کر دینی چاہیے کیا کہ پچھانا نہ پڑے اس کو یہ <سلام> جی بھی مانگوا لو یہ بھی مانگو لو یہ بھی منگوا لو اور میں <سلام> بھی دو چار اور بھی ان کو بھی لے کر آ رہا ہوں تو وہ بولے گا یار آج کے بعد میں نہیں پوچھوں گا اس کو کبھی یا پھر یہ اگر ہوگا نا کوئی ٹک ٹاک ہوا آدمی تو بولے گا یار آج میں سے ایسے پوچھ لیا تھا صحیح مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی تو مطلب اس طرح کا ماحول رکھیں کہ خوشی ہو اگلے کو فرحت ہو ہمارے آنے سے فرحت ہو ہمارے جانے سے بھی اس کو فرحت ہو اور سچی بات یہ ہے کہ یہ کسی کے ہاں جانا کسی کے ساتھ بیٹھنا یہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ہم تھوڑا محظوظ ہوں हुँ. تھوڑا بوجھ ہلکا ہوتا ہے بندہ دو چار بات کرتا ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تو اگر اس طرح کا انداز ہوگا تو واقعی وہ پھر آپ سے کترائے گا پھر آپ اس سے کترائیں گے اور پھر جو فوائد اور جو وہ ہونے چاہیے تھے وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے البتہ یہاں پر یہ بھی بیان کیا ہے کہ مستثمیات میں کہ اگر آپ کی اتنی زیادہ بے تکلفی ہے اور واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اچانک چلے جانا یا آپ کا اپنی طرف سے فرمائش کر دینا تو اس کو برا نہیں لگے گا وزن ہوتا ہے جی وزن ہوتا ہے کہ ہمیں پیر سا قید کے گھر پہ آ رہا ہوں ایسے ہی قید ہے اور سویا ہوا تو نیند اڑ جائے گی اور خوشی کی وجہ سے وہ اور میں آ رہا ہوں اور میں یوں یوں کھاؤں گا ویسے یہ عموماً کہتے نہیں ہے اس طرح کے جو موزد ترین جو لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح کی فرمائشیں اسی لیے موزز ہوتے ہیں کہ وہ نہیں بھی کرتے بالفر کے اگر ایسی کو فرمائش آ جائے تو وہ لوگ خوشی خوشی دیں گے اور جم جھوم کر دیں گے وہ تو وزن ہونا چاہیے آدمی جی کا اب یہ بھی ایک ایسا غور کرنے کی بات ہے اپنا وزن کتنا ہے کامن سینس کی بات ہے بارہ لیے جی, جی کہ اپنے جی کو خود ہی غور کر لینا چاہیے اور مطلب کانٹو کٹی سے کام لینا چاہیے یعنی کہ اگر آپ کو لگتا ہے بارہ کلو وزن ہے یہ میں سے بارہ ایک مثال دینے देने لیے میرا بعد میں میرا اتنا وزن ہے اگر بارہ کلو بھی آپ مطلب تصور کرتے تو اس کو بھی آپ مطلب کہ چار کر دیں یا ہو سکتا ہے کہ یہ باقی آٹھ میری خوشی میں ہی آپ نے بجا فرمایا اور اوور نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو میں اس میں شرمندہ ہوتا ہے جی جی بہت رانگ نمبر لگتے ہیں اور پھر وہ بیان کرنے جیسا بھی نہیں ہوتا پھر باہر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم کو نہیں کہتے ان کی یاد مزاج ہوتا ہے وہ باہر کہتے ہیں یار یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا یوں بولا تھا کیا کر سکتے تھے اب جو وہاں میں گھومتی آتی ہیں نا تو پھر جو ناک کٹتی ہے یار ایک ہی ہوتی ہے اس کا امیج بھی خراب ہوتا ہے یار اس کو میرے سے بول دینا چاہیے تھا لیکن وہ کیسے بولے گا وہ بےچارا تو ویسے ہی جو ہے وہ آزمائش کا شکار ہو چکا ہے تو بہرحال یہ ہے واقعی اور یہ صحیح بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی عزت کا خیال رکھنے کا ہمیں شریعت موجنا ہم بنے جی مو جنا بن ہے یہ یاد رہی کسی معاملے میں بھی موجنا بنے جی ایزی ہو جائیے اچھا دسترخوان پر بیٹھے ہیں مہمان آ گیا ماشاءاللہ یہ تو گفتگو ہو گئی کہ کس طرح جانا چاہیے کس طرح آنا چاہیے اب مہمان آ گیا دسترخان پر بیٹھا ہے کھانا کھا رہا ہے تو اس دسر خان پر ڈیورنگ دا ایٹنگ وہ کھا رہے تو اس دوران کے کچھ آداب اگر بیان ہو جائیں کہ اس دوران اس کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جنرلی طور پر تو بہت سارے ایسے میٹرز ہیں اول تو یہ کہ جب بھی کھانا کھائیں اپنی طرف سے لیں صحیح اپنے کنارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا بیچ سے لینے کا انداز تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اپنے کناروں سے لو صحیح اپنے اپنے کناروں سے لو کہ بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے اچھا اور جب تم بیچ سے لے لوگے تو برکت نازل ہونا بند ہو جائے گی رک جائے گی تو اس کا یہاں ہوتا ہے حدیث پاک کو یہ سامنے رکھیں اور پڑھے اس کی شروعات وغیرہ تو اسے یہی نتیجہ عکس ہوتا ہے کہ برکت کے نازل ہونے کا مقام اور ہے لینے کا مقام اور ہوتا ہے برکت اترتی کہیں اور ہے ملتی کہیں اور سے تو وہ بیچ میں نازل ہوتی ہے برکت تو جب بھی یوں بیٹھے ہیں جیسے تھال وغیرہ میں عموماً ہوتا ہے نا تو یہ زیادہ وہی ہوگا جی ایک برتن میں چند لوگ کھا رہے ہوتے ہیں تو اپنی اپنی طرف سے لیں لے کر کھانا چاہیے بیچ سے بیچ سے اٹھا کر نہیں, کھانا, نہیں چاہیے کھانا چاہیے سب یہ بہت پیاری بات الشریا نے تحریر فرمائی ہے کہ اگر دسترخوان پر جیسے مختلف قسم کے لوگ ہیں کوئی زیادہ اسٹیٹس والا ہے زیادہ معزز ہے تو مہمان میزبان نے اگر اس کے لیے کوئی خاص چیز بنا کر پیش کی ہے اور اس کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ چیز فقط میرے لیے اس نے بنائی ہے تو اب وہ اپنی طرف سے سب کو تقسیم نہ کرے اب وہ اصل میں ہے کہ اس نے ایک ہی ڈش ایسی بنائی ہو خاص مہمان کے لیے اب وہ ایک کو ادھر بھرائے گا ادھر بھرائے گا تو سب وہ مہمان کے لیے آزمائش ہو جائے گی اچھا اس نے سارا تقسیم کر دیا اب گویا کہ وہ منتظر ہے تو اب میزبان پر ایک طرح کا یہ بوجھ ہوتا ہے تو اگر کسی نے خاص کسی کے لیے کوئی چیز رکھی ہے دسترخوان پر تو اس کو یوں تقسیم نہ کرے دوسرے دسترخوان پر بھی نہیں دے سکتا دوسرے دسترخوان پر بھی, نہیں دے, پر بھی نہیں, دے نہیں دے سکتا اور اس کو بھی منع کیا ہے جی مگر مطلب یہ تعلیم کو دینے سے منع کیا مطلب ہے مگر مطلب یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر کہ اگر میزبان کو ناگوار گزرنے کا اندیشہ ہے تو جی اگر اس کا زن غالب ہے کہ ایسا نہیں ہوگا جی تو پھر پھر گنجائش موجود ہے گنجائش ہے یا ایک طرح کا کھانا ہے اس میں باپا کا انداز جو ہے نا وہ بڑا آئیڈیل ہے ماشاء اللہ چلے باپا کی بات کر رہا ہوں باپا کو دیکھتے بھی ہیں تو باپا کا انداز بڑا آئیڈیل ہے وہ یہ ہے کہ باپا جب بھی ہم میرے لیے سنو جب بھی کسی کے دعوت میں جاتے ہیں یہ ایک تقریباً پریکٹس ہے اور بعض سلائی بھائیوں کی بھی اب دیکھا دیکھی پریکٹس ہو گئی ہے آپ اہل خانہ سے میزبان سے اس طرح کے اختیارات لے لیتے پہلے تک جملہ ہوتا تھا کہ کلی اختیارات اب کلی اختیارات میں بھی اب قوم سمجھتی نہیں کہ کلی اختیارات کیا ہوتے ہیں کہ کیا گھر لے جائیں گے صحیح تو کوئی اختیارات اب نہ لینے چاہیے یہ بھی مرحبت کے خلاف ہے کہ کیا میں گھر لے جاؤں گا اب یہاں اختیارات یہی ہے جو کہ باہر شریعت کے یہ جزیات امیر لئے سنت نے پڑے ہوئے ہیں اور ابو جب بیٹھتے ہیں تو چند چیزیں سارے جو مہمان ہوتا ہے خاص اس کے آگے بہت زیادہ رکھ دی جاتی جی ہیں بالکل. اس میں پھر دل جوئی بھی دیکھنی ہے مسلمانوں کی اور وہ محبت کا कुش حق कर कर نی نی ہے محبت کا حق ہوتا ہے تو امیر سنت میزبان سے زیادہ رہتے ہیں کہ کھاؤں کھلاؤں بانٹوں اس کو اس میں مکس کر دیں بعض پتا کیا ہوتا کہ وہ ڈشیز یہ ہوتی ہے کہ وہ یوں الگ الگ کھانے کی ہوتی ہیں جی, جی اچھا پھر بازوں کو یہ سمجھ نہیں پڑتے کہ یہ اس کے ساتھ کھانی ہے اس کے ساتھ کھانی ہے تو وہ مطلب کہ چوچو کا مڑپا بنا دیتے ہیں اور جو سمجھ میں آتا ہے اور کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی مطلب کہ روکا گیا کہ یوں نہ کھایا جائے لیکن وہ پھر کیا امیل سنت تو ہر طریقے سے اختیارات لے ہی دیتے ہیں کہ یوں بھی کھائیں یوں بھی کھائیں یہ بھی یوں کھائیں یوں بھی خان, یوں بھی, خان, یوں بھی اب بالکل افری ہو ہوگا صحیح افری ہو ہوگا اب میزبان کو بھی آپ نے ذہن بنا دیا آپ کا اپنا بھی زین بن گیا تو اسی صورت میں پھر لینے دینے میں تو کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں ہے ماشاء اللہ لیکن دیکھیے نا احتیاط دیکھیے امیر علی سنت کی اور ان باتوں کا لحاظ رکھتا بھی نہیں کسی کو بالکل یہ پتا بھی نہیں کسی کو لوگ دعوتوں میں جاتے ہیں ان کا انداز اور ہوتا ہے اسپیشلی طور پر دعوتوں میں جا کر جو کھانے پر جو تنقید کرتے ہیں نا یہ تو پتہ نہیں کیا عجیب ہو ہے حالانکہ منع ہے سرات لکھی گئی ہے تنقید نہ آپ کو پسند نہیں ہے تو چھوڑ دیں اس پر منفی تبصرے نہ کریں اچھا تبصرہ کرنے کو بھی ہمارے صوفیہ کرانے بہتر نہیں کہ کھانے کی تعریف کرنا صرف کھانے کی تعریف کرنا کہ اور کوئی مصلحت نہیں یعنی اگر کھانا اس لیے میں تعریف کرتا ہوں کہ میں میزبان کا دل خوش کرنا چاہتا ہوں تو یہ ایک حسن نیت بنتی ہے محض کھانے کی اس کی لذیذ ہونے کی تعریف کرنا یہ حرف کی علامت لکھا گیا ہے کہ اب میں کیا بات ہے آج تو مزہ آ گیا مزہ آگا نا مزہ मजा آ گیا میں آپ کو بتاؤں گا یہ مزہ آیا تو آپ کو خوشی ہوگی نا اب میں یہاں نہیں میں صرف کھانے کی وہ تعریف کر رہا ہوں مگر اس میں میزبان کی میں ضرور یہ بولوں گا کہ میزبان ایک مہربانی ضرور کرے آپ سب ایک کام کریں اور یہ کام کریں آپ ہاں بالکل کریں آپ کبھی بھی پوچھا مت کرو گے آپ کو کھانا جیسے رہا نہیں جاتا یہ سب اتنی محنت سے پکایا ہے گھر والے بھی تو پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مہمانوں نہیں چار گھنٹے سرو کیے گرمی کے اندر پسینہ نکلا اتنا محنت کیے تو اب یہ بھی حق نہیں بنتا کہ پوچھ لیں کہ کھانا کیسا لگا کہ مہمان خود ہی دل جوئی کے لیے ایسے اپنے تأثرات بیان کر دے تو لیکن پوچھنا تو یار وہ آ بیل مجھے مار والا ہے اگر کو منہ پھٹ ہوا نا اور بول دینا کہ یار میرے گھر میں کھانا بہت اچھا بنتا ہے حالانکہ اس کی سارا ممانت مان ایسے جملے نہ بولے گا یار اس سے اچھا کھانا تو میں گھر پہ کھاتا ہوں گھر پہ کھاتا وہ آئیں وہ بھی منہ پٹوانا تو بولے کہ چل اٹھ جائے ہمارے <laughs> وہ چیز ضبط صبر برداشت نہیں ہے مہمان بعضوں کا دوست ہوتے ہیں جی. دوست آپس میں چونکہ فری ہوتے ہیں تو یہ فریلی اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو مطلب کہ نہیں کرنی چاہیے میں خود ہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ مزاح مزا مزا مزا مزا کا ایک مقام ہوتا ہے مذاق کا ایک مقام ہوتا, ایک ہوتا ہے وہ ہر جگہ پر اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا آدمی مطلب کے گھر والوں کی ان کے مزاج کی ان کے اخلاق کی ان کی کوششوں کی ان کی محنت کی قدر کرے اچھا نہیں لگ رہا ہاتھ روک لیں صحیح ہاتھ روک لیں اور ایون کہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی دینی ہے کم کھاتا ہے تو وہ بھی یا عام آدمی کم کھاتا ہے وہ بھی اتنی آہستہ سے کھائے ایک تو لیٹ کھانا شروع کرے کیونکہ اسے کھانا کم ہے جی یہ آداب لکھے ہیں کتاب کے اندر اور پھر آہستہ آہستہ کھائے تاکہ دوسرے لوگ اسے زیادہ کھاتے ہیں نا وہ گلٹی فیل نہ کر جب تک بڑا کھا رہا ہے نا اس وقت یہ ہوتا ہے کہ کھانا جاری ہے صحیح بڑا ہاتھ روکتا ہے نا تو ایک ہوتا ہے کہ کھانا رک گیا صحیح تو دوسروں کے کھانے کا معاملہ چلتا رہے کہ یہ ہمیں ہماری شریعت نے یہ سکھایا ہے کہ یہ دسترخان کی آداب کو ادا کرنے دسترخوان بھی اپنے آداب مانگتا ہے کہ صحیح. یہ آداب بجا لانے چاہیے اچھا ایک روایت پڑی تھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے ہاں تشریف لے کر گئے تو کوئی اور شخص بھی آپ کے ساتھ ہو رہے تو جب وہاں پر پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ انہیں میں اپنے ساتھ یعنی میں بلا کر نہیں لایا آپ کو اختیار ہے کہ آپ انہیں اجازت دیں یا نہ دیں تو بہت ہی لطف آیا کہ کتنی پیاری ادا ہے ہمارے آکا صلی اللہ تعالی و سلم کی کہ اگر آکا کے ساتھ کوئی چلا بھی جاتا ہے تو سامنے والا کیوں برا منائے گا لیکن اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا کس قدر ہے اور ایک مہمان کے بہت بڑی قسم ہے بہت بڑی کہوں یا کیا کہوں یہ تو ناظرینی فیصلہ کریں گے کہ وہ مہمانوں کی خاص قسم ہے بن بلائے مہمان ان کے بارے میں فرمائی جائے تفیلی تفیلی پیراسائٹس اب تو کتابیں نکلی ہیں بھائی تفیلیوں کو نپٹنے کی اچھا یعنی یہ ہے مجھے اس موضوع کی طرف تو چنی تھی یہ مہمان کے خاص قسم ہے بن بلائی کو نپٹنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے کہ وہ تفیلی نیت ہے وہ کبھی موقع ملے گا تو تفیلیوں سے نپٹنے کا بھی انداز ان شاء اللہ مندی چینل پہ بہن کروں گا میں تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اور اوپر لے جا کر پوچھ لینا کہ آپ کی اجازت ہو لے آؤں بات ہو کر ویسے کھانا کم پڑ گیا ہوتا ہے صحیح اور ایسے موقع پر اگر ہر کوئی اپنے ساتھ بن بلائے مہمانوں کو لا کر گیٹ پر آ کر پوچھے گا اور اس کے سامنے پوچھے گا صحیح بات کسی کو یوں بطور مہمان لے اور بغیر دعوت کے تو گھسنا بھی نہیں چاہیے داخل بھی نہیں ہونا چاہیے وہ تو غارت گری کر کے نکلا جی روایتوں میں یہ تو بڑی مذمت ہے اب تو سنا ہے یہ بھی ایک کلچر ہے بڑے مطلب کپڑے پڑے رکھے ہوئے ہیں یہ بن وہ وہ جو چلے یاد نہیں تو پہلے پہلی بھی نہیں ہے یہ یہ مطلب کہ ان کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ایسے کپڑے وپڑے سلوا کے رکھے ہوئے ہیں اور رکھ رکھا ہوا ہے ملتے سے ہیں کہ لوگوں کو لگے نہیں کہ یہ ادھر کا ہے ادھر کا ہے وہ لڑکی والے سمجھے لڑکے والے کا لڑکے والے سمجھے لڑکی والے کا سارے بخت میں لگے ہوئے ہیں اور اپٹو ڈیٹ रा بن کے جائے گا اور نکلے گا یہ تو ابھی دو چار آدمی جو اسی طرح کی دعوتوں میں ملتے رہتے ہیں تو, تو جہاں بھی جاتے تو لڑکی والا ہے کہ لڑکے والا کیا ہے تو بعد اوقات کی نشاندہی ہو جاتی ہے مجھے ماضی کا تو پڑا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہوا کو نہیں فرق پڑتا اصل میں وہ ان کی ناک پاک ہوتی نہیں ہے نظر آتی ہے مگر ان کا اپنا کوئی ایسا حساب کتاب ہوتا نہیں ہے وہ بڑے ہی مزاج ان کا بن جائے جیسے کہ روڈوں پر عام آدمی کا روڈ پہ بھیک مانگے گا نہیں مانگے گا لیکن روڈ پہ بھیک مانگتے مانگتے وہ اتنا اس اپنے اس کام میں پختہ اور ختم ہو جاتی ہے مر جاتی ہے ہے ہی نہیں اب ایک آدمی کی ناک ہی بند ہے ہی نہیں ہے اب وہ تمہیں بدبو نہیں تو بدبو کھانے ناکی بند ہو گئی ہے ایک آدمی کا کان نظر آ رہا ہے مگر اس کی سننے کی طاقت ہی ختم ہو گئی ہے زبان ہے مگر چکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے آنکھ ہے نظر آتی ہے آنکھ ہے پوری نظر آتی ہے مگر اس کا نور ہی چلا گیا ہے تو اب اس کا کیا اب ایک شخص کی ہی چلی گئی ہے حیا تو اندر سے ہے نا صحیح چلی گئی تو بری بات ہے نا جس میں حیا نہیں اس کو جو جی چاہے کرے فسنا شک تو اب یہ اب کرتے ایسا چلے جاتے ہیں کتنی بری بات ہے اور اپنی میں تو سوچا بے باغ کتنے ہیں ان کو اس بات کا ڈر بھی نہیں لگتا کہ وہ ضرور کر کے نکال دے گا روایتوں میں ان کی مذمت آئی ہے معاشرے طور پر, طور پر ہے طور پر بہت بڑا جرم ہے ہر حوالے نا جرم جرم ہے تو کبھی بھی اس طرح نہ کسی کو اپنے ساتھ توفیلی بنا کے کسی کی دعوت میں لے جائیں اور نہ ہی بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان تینوں کو دعوت دی ہوئی ہے ایک اور بھی میرے جاننے والے لیکن ان کی اب بنتی نہیں ہے صحیح حالانکہ یہ ہے کہ مہمان کے ساتھ اس شخص کو نہ بٹھائے کتاب میں پڑھا ہے شاید بہار شریعت میں بھی ہے مہمان کے ساتھ اس شخص کو نہ بٹھائیں جس کے ساتھ بیٹھنا مہمان کو گوارا نہیں ہے اللہ یہ بات اس طرح کی بات میں نے پڑھی ہے ٹھیک ہے یا تو مشکا شریف میں پڑھی ہے میں نے کہ مہمان کے ساتھ اس شخص کو نہ بیٹھائے جس کے ساتھ بیٹھنا مہمان کو گوارا نہ ہو نہ ہو اب میں نے آپ کو دعوت دی آپ کو بھی دعوت دی ایک اور ہے میں جانتا ہوں ان کو میری بہت اچھی الیکسر رہ گئے مگر ان کی ان تینوں سے نہیں بنتی اب صحیح. میں اس کو بلا لوں گا تو بےچارے تینوں رہ جائیں گے اور پیے جب جمع ہوں گے نا تو یہ لڑیں گے آپس میں اور وہ محفل جو ہے نا اس کا مزہ بھی پورا مزہ کا ہو جائے گا وہ لطف نہیں آئے گا جو مطلب سویٹ ڈش بھی کروی لگے گی یہ کیا میٹھائی ہے اس کے اندر ایسے بالوں کا لاپس آنکھیں لڑی ہوئی ہوتی ہے تو مجھے میری دعوت کو سنبھالنا ہے میرے بال رشتے داروں کو اس کھانا پسند نہیں ہے میری امی کو اس کھانا پسند نہیں ہے میرے ابو کو اس کھانا پسند نہیں ہے میرے گھر والوں کو اس کھانا پسند ہے کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے اور آپ کو یہ کہ یار یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھول گیا ہو hmm. آپ بھی چلو اسی سوچ کے لئے کہ ہو سکتا ہے یہ بھول گیا ہو تو یار یہ آپ کا یہ سوچنا کام نہیں کہ میں بھول گیا ہوں یاد دلانے کا الگ ہوتا ہے اگر کوئی یہ بھی کوئی پتہ نہیں اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی واقعی بھول جاتا ہے آدمی لیکن دوستوں کو کہ بھی دیتا ہے کہ یار کو بھول جاتا مجھے بتا دینا پوزیشن پر ہے نا کہ اس کی آپ کے ساتھ کس قدر سچویشن پر ڈیپینڈ کرے وہ آپ کو کر لے کر نہیں آ جانا چاہیے لے کر نہیں آ وہ فرمایا اور اس نے کسی مقصد کے لیے آپ کو بلایا ہے ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات اس نے آپ سے کرنی ہوتا ہے اور جو اس کے ساتھ کیا آپ نے ایسے موضوعات ہوتے ہیں جس میں اس کا ہونا ہی ہونا اچھا وہ دعوت اسی لیے اس نے رکھی ہے کہ یار اچھے انوائرمنٹ کے اندر میں اس سے وہ اہم بات کروں گا تاکہ بات اچھے انداز پر ہو جائے اور آپ جو وہ کسی تیسرے کو لے کر گئے ایک تو اس کو اپنے اس کھانے کا غم ہوگا کہ یار میں نے اتنا خرچہ بھی کیا اور بات بھی نہیں ہو سکی مقصد بھی ہوگا گھنٹوں نکل جاتے ہیں اور بیٹھے بڑی مشکل سے مہینے ڈیڑھ دو مہینے میں ایک وقت کی ترقی بنتی ہے بیٹھے اور وہی جو کل والی بات ہے نا کہ بغیر اجازت جانا بھی نہیں چاہیے اب اگر کوئی ایسے بیگی جا چلا گئے اور اندر بیٹھے اسے موسو کو لے کر رہے ہیں اب اس کو منع کرے تو اس کو ناوار گزر گزرائے اس کو چلو بلا لیا جس واؤ اب وہ بیٹھ گیا بیٹھ گئے دو چار گھنٹے بیٹھے اس کے سامنے بات بھی نہیں ہو سکی تو پورے کے پورا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے اتنے یہ, ان, یہ یہ جو باتیں ہم جو بیان کر رہے ہیں نا آپ کو میں یقین دے رہا ہوں منی جائے گا ناظرین یہ اتنے پریکٹیکل اور اتنے اس میں دل خراش واقعات ہیں کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا بیان نہیں کیا سکتا جاسے بہت سارے کیا سکتا اور دیکھے کہ یار واقعی آپ سوچ واقعی یار میں چلا جاتا میں نے اتنی بڑی یار حرکت کر لی اور میری وجہ سے یہ لوگ اتنی مطلب کہ بیچارے مطلب کہ ڈسٹرب ہوتی تب بھی ہو گئے ہوں گے میں نے وہ اچھا کہ یہ بات کیوں کی میں نے وجہ کہ یہ کام کیوں کیا بعض اوقات جاتے ہیں حالانکہ مہمان کے چار آداب لکھے گئے کہ مہمان کے چار آداب ہیں <coughs> کہ مہمان کو ان چار باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے نمبر ایک جہاں بٹھایا جائے وہی وہ بیٹھ جائے سبحان اللہ کتنی خوبصورت باتیں ہیں جہاں بٹھایا جائے وہ ہی بیٹھ جائے اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کم جگہ پر بٹھائے تو یہ مقصد ہے اگر اچھی جگہ پر بٹھا رہے ہیں تو وہاں بھی بیٹھ جانا چاہیے عزت جا. جا. کی جگہ پر بیٹھا رہا تو اب مطلب عزت کی جگہ کو بٹھائے تو بیٹھ جائے بیٹھ جائے اچھا دوسری بات جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو کھا لے یہ نہ کہنے لگے کہ اس سے اچھا تو میں اپنے گھر میں بھی کھا کھا کرتا ہوں یا اس قسم کے کوئی دوسرے الفاظ نہ کہے کہ جس سے میزبان کی کوئی تکلیف ہو اس نے بےچارے نے کیا پتا کہیں سے مانگ گا کر بےچارے نے کہیں سے راشن وغیرہ لے کر ترکیب بنا کر اس سے لیا اس سے لیا کو قرضہ لے لیا اور آپ کی مہمان نوازی اس نے کر لی اور مختصر سا کھانا جو اس کی طاقت سے تو زیادہ دیا نا صحیح مختصف مختصف کی سا سا اس کی طاقت زیادہ کو اس کو اس کھانے کے لیے بھی قرضہ لینا پڑا ہے تو اس نے بھی طاقت سے تو زیادہ کیا اب آپ اس کے کھانے پر تنقید کریں تو کیسے ہوگا مطلب آدمی شکریہ ادا کرنا سیکھے اور خلوص دیکھے گا یار اس کے اس کی اس مہمان نوازی میں خلوص کتنا اعلیت امام علیہ سنت کو ایک چھوٹے بچے نے دعوت دی کہ مولوی صاحب ہمارے گھر کھانے آئیے گا تو اعلیت امام علیہ سنت نے شفقت فرمائی و فرمائے گئے کیا کھلائیے گا تو اس نے اپنی وہ جھولی میں ماش کی دال وغیرہ بچہ دی اور وہ بتائے کہ یہ کھلائیں گے تو اعلیٰ نے فرما دیا ہم بھی آ جائیں گے سہان اللہ تو آپ کے ساتھ وہ حاجی صاحب تھے ایک خادم کے ساتھ تو اگلا دن جب آیا اتنا پتہ معلوم کر لیا کہہ دیا گئے پتا معلوم کر لے اگلے دن جب آیا تو اعلیٰ امام رسول نے فرمایا اپنے ان سے کہ چلیں جی ازر کدھر بچے نے نہیں دعوت دی تھی تو ان کو یہ کہ بچے کا دل لکھنے کے لیے بنیں گے ظاہری طور پر بھی غریب ہی بہت تھا بہت گریب تھا اور چلے گئے تو وہ خادم تو ٹھیک چلتے گئے دستک دی دروازہ کھلا اور زمین پر مختصر سا مکان تھا بچھایا اور رکھ دیا تو اس پر وہ جو اہلادہ کے ساتھ کہا کہ اس کا جو باپ تھا وہ یوں تھا یوں تھا یوں تھا تھوڑے سے کمزور باتیں کی تو جب اس کے والد صاحب کے بارے میں پتہ چلا تو گھر سے بتایا گیا کہ یوں تھے دنیا سے چلے گئے اور توبہ کر کے گئے تھے اعلیٰ حضرت کو کتنی خوشی ہوئی اب وہ, وہ جو سادہ سا کھانا تھا دال وغیرہ ٹائپ کی وہ سامنے رکھ دی اور اعلیٰ حضرت نے کھانا شروع کیا خادم کہتے ہیں حضرت کے جو ساتھ تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کھانا تھا جسے اعلیٰ حضرت پرہیز کیا کرتے تھے Allah مگر اعلیٰ حضرت جو قدیل غذا تھے عام روٹین سے زیادہ کھایا سبحان اللہ اور کھا کر فرمایا کہ اگر ایسی خلوص کی دعوت ہو تو روز قبول کرے سبحان اللہ سبحان اللہ خلوص کی دعوت ہونی چاہیے اتنی بڑی بندے کا خلوص اعلیٰ آد جیسی شخصیت کتنی بڑی سب اس کی خلوص ہے اور ایک قدردان کی بھی تو کیا بات ہے نا اعلیٰ کی شان یہ شان ہے مطلب یہ آپ کا ضرف تھا اعلی حضرت کا تو اب جو بھی دے اس کو کھا لے اگر میں یہ بھی تو ایک مدنی پھول ملتا ہے نا کہ دعوت کوئی بھی دے کسی بھی انداز پر دے تو ہمیں قبول کر لینا چاہیے ہمارے یہ بھی, تو ایک تو مان بھی شرعی جی. نہ ہو, یعنی شرعی رکاوٹ جی. نہ ہو اگر وہاں خلاف جی. ایس... شرح امور کا در ہے آپ کو من... معلوم ہے کہ وہاں خلاف شرآں معاملات ہوں گے تو تو پھر منع کیا گیا ہے کہ وہاں نہیں جایا جائے گا اور اسپیشلی اگر اس کے اطراف آس پاس میں ایسی کوئی چیزیں اسپیشلی جو معزز دینی ہوگا اس کو تو مزید روکا جائے گا اللہ یہ کہ اس کو اس بات پہ یقین ہو کہ میرے جانے سے اگر وہ او خرافات اور وہ او گناہ برے کام اگر بند ہو جائیں گے تب اس کو جانے کی اجازت دیئے کہ اس کے جانے سے کئی لوگ گناہ سے بچ جائیں گے بچ جائیں گے ورنہ جہاں گناہ ہیں وہ گناہ کے معاملات ہیں وہاں پر جانے کی اجازت ہماری شریعت متحرہ نے ہمیں نہیں دی نہیں ہے یہی گھروں کی دعوت پر ذرا غور کریے کہ ہم جو گھروں کے رشتے داروں میں بھی آپس میں بھی جو دعوتیں کرتے ہیں ان میں صرف موسیقی ہی ہوگی یہ نہیں ہے بے پردگی کا جو معاملہ ہماری دعوتوں میں جو ہے وہ بڑی بری طرح ہے ہمیں اس بات کی کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کس کا کس طرح پردہ ہے جو رشتے دار ہوتے ہیں خالہ مثال کے طور گھر میں دعوت ہے خالہ کی فیملی آئی ہے پھوپھی کی فیملی آئیے ماموں کی فیملی آئی ہے چاچا کی فیملی آئیے مثال کے طور پر یہ چار بہت کلوز فیملیاں ہوتی ہیں بھائی وغیرہ جو بھی تھے یعنی چاچا کی فیملی بھی میرے گھر میں آئی ہے میں اپنے چاچا اور ان کی فیملی کو دعوت دی میں نے ماموں اور ان کی فیملی کو دعوت دی میں نے میری پھپھی اور ان کی فیملی کو دعوت دی میں نے اپنی خالہ اور ان کی فیملی کو دعوت دی ٹھیک ہے نا یہ فیملی کو دعوت دی میں نے ننیال اور ددیال دونوں کو جمع کر کے ایک دعوت کرنے کی کوشش کی ہے اور بھی اس ریلیٹڈ اور بھی دار تھے اب جو جمع ہوتے سب بھائی بہن جمع لگتا ہے اب مومانی چچی ان کی بیٹی ان کی بیٹیاں اور یہ جو آپس کے رشتے دار جمع ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم سب خاندان والے لوگ ہیں ہمارا آپس میں کوئی پردے کا مسئلہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے رکتے بھی نہیں ہیں کوئی اگر نہیں کوشش پھر اس میں ہوتا ہے کہ زنانہ کمرہ الگ ہوتا ہے مردوں کا کمرہ الگ ہوتا ہے مرد الگ چلے جاتا ہے لیکن جب کھانا وانا کھاگو بھاری اب وہ نکلیں گے ادھر سے نکلیں گے وہاں چلے جائیں گے اور آپ سب کیسے ہیں ٹھیک ہے اچھا ارے ٹھیک ہے پوچھنے والی چار گیر مرد بیٹھے ہوئے ہیں نہیں نہیں گیر مرد نہیں ہمارے رشتے دار ہیں بھائی ان سے پردہ ہے جن کو شریعت نے پردے کی تاکید کی ان کا پردہ تو رکھیں گے نا وہاں سے اڑ کر آ جائیں گے تو کوئی تھوڑی پینتالیس چالیس پچاس والے چچا صاحب وہ چچا ہی بولوں گا سو کیا بولوں گا میں اور گس سے بڑے بڑے نہ ہوتے ہیں سفید داڑی والے سفید بال والے وہ اے کہتے کہتے بیٹی کیسی پر ہاتھ پھیریں گے اچھی ارے چچا بیٹی یہ ہماری چھکی بیٹی نہیں ہے یہ ذہر میرا اس کو سر پر ہاتھ نہیں پھیرو سامنے بھی نہیں آؤ ہٹ جاؤ پھیل جاؤ چچا جان ایک جگہ پر آپ کی سر ہت کیسے کرے نہیں ہوں میرے سامنے چچا ہے نہیں نا اس کو تو ہت کر رہا چچا آیا اتنے اخلاق کے ساتھ اور پردگی سے بچنا ہے اور ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے کہ کس سے پردہ ہے کس سے پردہ نہیں ہے جب مرید نیگا پیر سے پردہ کتنی عقیدت ہے وہاں پر کتنی عقیدت آدمی غور کرے مرید نیگا پیر سے پردہ ہے جبکہ پیر اجنبی مرد ہے ماپی جی پیر ہے تو بات ہو جاتی ہے شوہری پیر ہے تو بات بات ہو ہو جاتی جاتی ہے ہے ہے بھائی سگا پیر تو بات ہو جاتی ہے، لیکن اجنبی مرد پیر اگر اجنبی مرد ہے تو پیر سے پردہ ہے پیر کے معاملے میں عقیدت کا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ جس کو وہ کیا کچھ نہیں سمجھتا اپنے پیر کو کتنی عزت کتنی عقیدت اس کے دل میں شریک وہاں پردہ رکھا ہوا ہے تو اب اور بھی جو مطلب دیکھے یہ جو فیملی ممبرس آپ لوگ سن رہے ہیں آپ کو سب پتا ہے کہ محرم غیر محرم یہ کیا ہوتے ہیں کزنز کیا ہوتے ہیں مطلب خالہ ذات یہ ذات جب نا خالہ ذات بہن یہ نا خالہ ذات بہن یہ میری بہن یہ خالہ ذات بہن یہ میری بہن یہ ذات بہن یہ میرا بھائی یہ مامو ذات بھائی یہ میرا بھائی یہ چچا زاد بھائی یہ جو بیچ میں گیپ دے رہے ہیں آپ دو جملے اضافہ کر رہے ہیں یہ اضافے آپ کو اس بات کا بتا رہے ہیں کہ یہ گیپ ہے کچھ فرق ہے فرق ہے فرق کرے اور گھر میں بھی جب دعوت ہو تو بے پردگی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہمیشہ یاد رکھیے اللہ خیر تیسری بات چار باتیں بیان کر دو لے لیجیے گا بگیر اجازت صاحب خانہ وہاں سے نہ اٹھے جہاں بیٹھا ہے نہ وہاں بیٹھ جائے بازوں کا اٹھنا یہ میزبان کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے جی وہ جہاں بٹھایا وہاں بیٹھ جائے چوتھی بات اور جب جائے تو اس کے لیے دعا کرے سبحان اللہ, سبحان اللہ اور میزبان کو یہ چاہیے کہ وقتاً و وقتاً کھانے کا بھی پوچھتا رہے اور کھائیں گے اتنا نہ پوچھے فضل شریہ لکھتے ہیں اتنا نہ پوچھے اتنا کھا لے کے یہ بھی ہے اور بعض اوقات وہ اتنا پوچھنا اس کے لیے بھاری پڑ جاتا ہے یعنی وہ اپنے حساب کتاب سے درست کھا رہا ہے اچھی بات ہے ورنہ تو اس سے بھی ناراضگی ہو جاتی ہے وہ پوچھا نہیں جی وہ رشتے دار جاتی ہیں تعلق توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں جزاک اللہ خیر مزید مدنی پھول ان شاء السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے اکثر کا ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ہم میں کپڑے کا کام کرتا ہوں دکان پہ جانا ہوتا ہے تو میرے کزن وغیرہ گھر میں آ جاتے ہیں مہمان بن کے دل ٹھیک ہے <سلام> <سلام> تو اگر وہ میرے ساتھ دکان پہ بھی نہیں جاتے اور گھر میں اگر, اگر رہتے ہیں تو میری مطلب بے پردگی ہوتی ہے تو کیا اس طرح کے مہمان کو گھر میں رکھنا ایسے گھر میں جانا کیسا ہے اجنبی مرد کو تو گھر میں رہنا ہی نہیں چاہیے اگر مطلب اس کے میں مزید مسائل میں جانے کے بجائے صرف اتنا ارض کر دوں کہ آپ گھر میں نہیں ہیں کسی بھی اجنبی مرد کو گھر میں نہیں رہنا چاہیے گھر کی عورت وہ بھی اجنبیا گھر میں مرد وہ بھی اجنبی اور اسپیشلی اگر وہ رشتہ دار قریب کا ہے تو تو زیادہ فتنے کا خوف ہے کہ وہ زیادہ مطلب بے تکلف ہونے کا اندیشہ ہے منسیت زیادہ ہوتی ہے یہاں سے تو بالکل آپ کا پروگرام میں ابھی سن رہا ہوں لائف بہت اچھا پروگرام ہے اس کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عمل کی بھی کوشش جاری رکھیے نیکسٹ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبریکم السلام وعلیکم السلام, السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ساداد اب تاری بہاڑی سے اچھا آپ کا سلسلہ اسلامی زندگی دیکھ رہا ہوں اس میں مہمان نوازی کی سنت اور آداب آج کا موضوع جیسا ہے اچھا آپ کی بارگاہ میں اب یہ ہے پہلے دیکھا جاتا تھا کہ مہمان نوازی الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں کی جاتی تھی اور بیچ دنوں مہمان بنے رہتے لیکن ان کی مہمان نوازی میں لوگوں کی فرق نہیں آتا تھا لیکن اب جیسا کہ چند فون کال آئی اس سے بھی اندازہ ہوا اور کچھ دیکھنے میں بھی آتا ہے اب وہ پہلے جیسا رحمان نوازی کا انداز نہیں رہ گیا ہے مطلب اب لوگ یوں سمجھیں کہ مہمان نوازی سے وہ گھبراتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس کی آپ کی بارے میں ایسا مزہ ہے کہ اس کی کیا بیسک وجہ نظر آتی ہے آپ کے تجربے کی روشنی میں کہ کیوں ہمارا یہ انداز یکسر تبدیل ہوتا جا رہا ہے کیا اس میں مہنگائی کا فیکٹر ہے یا علم دین سے دوری ہے کیا وجوہات ہیں براہ کرم یہ اشاد فرما دیے جزاک اللہ خیر وعلیکم السلام و رحمت اللہ بہت اچھی بات کی بہت اچھی آپ نے اور دو تو وجوہات آپ نے جو بتائی ہی ہیں وہ وجوہ وہ وہ وجہیں تو سمجھ میں آتی بھی ہیں کہ ایک تو مہنگائی ہے اور اوپر سے علم کی کمی ہے مگر یہ بھی از کر دوں کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے بہت سارے علاقے ایریاز ایسے ہیں کہ وہ بہت اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں کئی کئی دنوں میں مہمان نوازیاں کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات ہم کہیں مہمان اگر رہے ہیں کہیں سفر کیا ہے تو واقعی کبھی سوچتے ہیں کہ یار جب یہ آئیں گے تو ان کی اسی مہمان آبازی ہم کیسے کر سکیں گے بہت جنب جنب بڑے مہمان آواز ہوتے, ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ بالکل ختم ہو گیا ہے کم ضرور ہو گیا ایک وجہ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ شاید میزبان نے بھی اپنے اوپر تکلفات کو بہت زیادہ اوڑھ لیا جس زمانے کی یہ بات کر رہے ہیں آج سے بیس پچیس سال پہلے تو شاید اس وقت اتنی تکلفات بھی نہیں واٹر کون لیتا تھا بھائی گھر میں پانی ہوتا تھا وہی پانی پلا دیتے تھے خوشی کے ایسے سامان ہے جو ہم خریدتے ہیں پہلے ہم نہیں خریدتے تھے آج مہنگائی جو آئی ہے نا مہنگائی کی بھی کچھ وجوہات ہے آج ہم سٹور میں جاتے ہیں تو سٹور میں صرف چاول اور چار چیزوں کو گزارا نہیں کرتے وہی ٹیشو پیپر کا گھر میں ایک آپ بولو گے اس کا قیمت نہیں چھوٹی چھوٹی قیمتوں کی چیزیں جمع کر پتا چلے گا جو کروکری جو مہنگی لےٹ کے نام پہ دس چیزیں رکھی ہوتی ہے نام پہ دس چیزیں رکھتی کے نام پہ پانی پیسے کا دس قسم کی ایسی چیزیں ہم اور بازار سے رمضان مبارک دیکھ لیجیے آپ نے اس سے پہلے بھی دس دس بارہ بارہ سال پہلے بھی رمضان مبارک میں لوگوں کے گھروں میں چیزیں نہیں ہوتی تھی ایسا نہیں ہے لیکن آج شربت دس قسم کے ہم خریدتے ہیں یہ دس قسم کے خریدتے ہیں صابن مہنگے مہنگے ہم خریدتے ہیں شیمپو مہنگے مہنگے ہم خریدتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہم خریدتے ہیں یہ ساری چیزوں کو اگر آپ لیں تو یہ خود آپ کے بجٹ پر افیکٹ کر رہی ہے جی اگر ہم اپنی زندگی کا انداز اس و... وہ والا لے لیں میں سادگی نہ سادگی کا بھی کلام نہیں کرتا جو ایکسٹرا آرڈنری چیزیں جو ہم نے اپنے یہاں مطلب کہ بنا لی ہیں اور جس کو اب ہم نے ضروریات زندگی کا نام دے دیا ہے وہ سہولیات زندگی ہے ضروریات زندگی نہیں ہے ہم نے اپنی سہولیات کو ضرورت کے دائرے میں لے کر اپنے جیب پر خود وزن ڈالا ہے اب جب آتے ہیں تو اب یہ بھی منگوانا پڑے گا وہ بھی منگوانا پڑے گا فلایا منگوانی پڑیں گی تو یہ منگوانا پڑے گا تو فلاں لینی پڑے گی یوں بھی بوجھ بڑھ جاتا ہے اچھا یہ صرف بوجھ بڑھتا ہے سامنے ڈیمانڈ بھی ایسی ہوتی ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ بھی بنے گا دونوں طرف مزاج ہو گیا نا اچھا مزاج ایسے ہوگا مزاج دونوں طرف سے مزاجوں کی وجہ سے بھی کمی آئی ہے بالکل یہ کمی آئی ہے نفسا نفسی کا عالم جو ویسے ہی ایک ہموری ہے اور بھائی یعنی یوں تو مہمان تو بڑی دور کی بات ہے بیٹا شادی کر نہیں بیٹا کو دعوت آپ کو معاشرے کی پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں بہت بلانے کو تیار نہیں ہوتی ہے ساس و سسر کو بیٹا وہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے تو کئی کے دنوں تک تو ماں باپ طرف جاتے ہیں کہ بیٹا گھر میں دعوت کرے گا اور بالخصوص ان دنوں میں اگر ابھی تک آپ نے اپنے ماں باپ کو بلا کر گھر میں دعوت نہیں کی ہے کم از کم بول تو دیں اتنا ہی بول دیں کہ ابو امی آپ جب چاہے آ جائیں آپ کا اپنا گھر ہے ماشاء اتنا تو کریں ماں باپ ماں باپ کی تو ضیافت کریں ماں باپ کی تو مہمان نوازی کریں تو انشاءاللہ شاء اس سے ہوگا محبت بڑھے گا پڑوس میں اذان ہو رہی ہے انشاءاللہ شاء اذان کا جواب دیتے اللہ اکبر اللہ علیہ وسلم اللہ تجو اللہ اللہ مرمد خیال اگر موضوع پورا ہو گیا تو بپا کی طرف لے چلیں بڑے کا انگیز مناظر نظر آ رہے